السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصولۃ والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد کتاب ریاض الصالحین امام نبی رحمہ اللہ کی اس کے باب پہلا باب باب الاخلاص ہے آج ہم دوسری حدیث لیں گے انشاءاللہ حدیث ہے عن ام المؤمنین عیشت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغضو جیش القعب تفدہ کانو ببيداء من الارض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفیهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم متفق عليه سيدا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ, کی خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا جب وہ بیدا بیدہ میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے بازاری لوگ یعنی تاجر ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا ان کے اول اور آخر سب دھنسا دیے جائیں گے پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کا ہر عمل اس کا ہر کام خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا ارادہ اس کی نیت اس کے مطابق اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا اسی طرح اس میں اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کہ ہم بلا شبہ اس نیت سے کسی کے ساتھ نہ ملیں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا میں کسی کا حق کھاؤں لیکن میں اس شخص کا ساتھ دوں جو ظلم کر رہا ہو یا کسی کا حق کھا رہا ہو یا کسی پر زیادتی کر رہا ہو اس کا یہ ساتھ دینا بھی میرے لیے باعث جرم ہوگا اور اس پر سوال کیا جائے گا اگر چاہے کہ یہ خود نہیں کیا اسی طرح اس حدیث سے ایک چیز ہمیں اور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کا جو عمل ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہے اگر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بذات خود وہ معاملہ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبور کرنا پڑتا ہے تو اس کا اس کا جو حساب ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا اس کے ارادے کے مطابق ہوگا سیدہ عائشہ کی اس حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃۃ والسلام نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو مکے کی طرف اس قصد اور اس ارادے سے نہیں آ رہے لیکن وہ اس لشکر کے ساتھ ضرور ہیں جو لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے ان کا اس ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن جب ان کا حساب ہوگا تو ان کا حساب ان کے دل کے ارادے کے مطابق کیا جائے گا کہ ان کے دل میں کیا تھا وہ کس مقصد کے لیے اس لشکر کے ساتھ تھے باقی محدثین رحمہ اللہ نے اس لشکر میں جو اس لشکر کے بارے میں ذکر آیا ہے جس کے بارے میں بیدا لفظ بولا گیا کہ اس کو ایک میدان بیدا عربی میں میدان کو کہتے ہیں تو ار میدان ایک ایسا ہوگا جس میں اس کو دسا دیا جائے گا تو وہ میدان کون سا ہے یا یہ لشکر کون سا ہے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ تعالی کو علم ہے کہ وہ میدان کون سا ہے یا وہ لشکر کون سا ہوگا جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور جو بیت اللہ کی طرف اس نیت سے آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت اور ارادے کو سچا خالص اپنے لیے بنائے اپنے لیے رکھنے کی عطا فرمائے اور ہمارا ہر عمل خالص للہیت کے لیے ہو اور اسی پر ہمیں اپنے جزا اور سزا کا انجام تک پہنچائے و توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو وہ اللہ